وستمع وستمع يوم ينادي من مكان قریب اور اس دن کی آواز کو سنیے جب پکارنے والا قریب سے ہی پکارے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ وحی روز قیامت کے جو احوال بتائے جا رہے ہیں انہیں غور سے سنیے جس دن اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی اور ہر مردہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑے گا ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اسرافیل سور پھونکیں گے اور جبرائیل محشر والوں کو پکاریں گے کہ حساب کے لیے چلو اور یہ آواز اتنی قریب ہوگی کہ میدان محشر کا ہر فرد اسے سنے گا آیت بیالیس میں گزشتہ بات کی ہی سراحت کر دی گئی ہے کہ جس دن لوگ قبر سے اٹھائے جانے اور میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے اس رافیل کے سور کی آواز سنیں گے وہ قبر سے نکلنے کا برحق دن ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے